سورت ابراہیم مکی صورت ہے بسم اللہ رحمٰن رحیم الفلام رن ضلع اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں ان کے رب کی توفیق سے اس اللہ کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے تاریخیوں سے روشنی کی طرف لائیں قرآن کی آیات ایلیومینیٹ بھی کرتی ہیں ان بھی کرتی ہیں انسان کی زندگی میں نور بھی پھیلاتی ہیں اور انسان کے ذہن کو بھی وسعت دیتی ہیں روشن خیالی بخشتی ہیں لا علمی دور ہوتی ہے علم کا نور آتا ہے یہ ہے دراصل اصل ان کہاں ملے گا انلائٹن موڈیریشن ہم کو ان قرآن کی آیات میں اور اس نبی کی احادیث اور سنت میں جس پر کہ یہ کتاب نازل ہوئی اللہ اللذی لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک اللہ ہے وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ من عَذَابٍ شدید اور سخت تبہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لئے الَّذِينَ تحبون الحیات دنیا اللہ آخرت جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں یہ سول سرچنگ کوشچن ہے نا یہ ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے اور پوری ایمانداری کے ساتھ کہ کیا میں نے دنیا بیچ کر آخرت بنائی ہے یا آخرت بیچ کر میں نے دنیا حاصل کر لی ہے کیا میں دنیا کو زیادہ اہم سمجھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ آخرت ول ٹیک کیئر آف اٹ سیلف آخرت خود بخود سمر جائے گی ابھی سے کیا فکر کرنی یا یہ ہے کہ میں آخرت کی فکر میں دنیا کا بھی نقصان اٹھا لیتی ہوں خود ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے تاکہ پھر ہم اپنے انجام کے بارے میں بھی سوچ سکیں اللہدین یسحبون الحیات دنیا اللہ و یفسدونان صبیل اللّہ و افغون واجہ الاکفی دولالم بعید جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ راستہ یعنی ان کی اپنی خواہش کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر سمجھائے پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے وہ بالا دست اور حکیم ہے ولقد ارسل موسابی آیاتینا ان اخرج قوما کا منزعلمات النور ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریخیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ودکر بے ایام اللہ اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو ان نفی دل کلاکل صبار شکور ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو شکر کا ذکر آپ کو بار بار ملے گا یہاں سور ابراہیم میں صبر کا بھی ذکر ملے گا حدیث میں آتا ہے تو مشاکر مسابری کہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ صبر سے روزہ رکھنے والا اللہ تعالیٰ کو شکر اتنا پسند ہے اللہ ہم سے بس صرف شکر چاہتا ہے کہ تھینکس کہہ دو آج کے مہذب دنیا میں اگر کوئی کسی کو چیز دے اور وہ آگے سے تھینک نہ کہے تو کہتے ہیں جنگلیاں ہیں بالکل تھینکس بھی نہیں کہا کائنات پوری کی پوری مسخر کر دی انسان کے لیے سب کچھ اللہ نے دیا اور الحمد کہنا جو ہے وہ اول فیشنڈ ہو گیا کہ کوئی نعمت ملے اور الحمد کہیں تو شرمندگی ہونے لگ گئی اس کے اوپر کچھ بھی کہہ دیں گے الحمد نہیں کہتے تو صبر اور شکر شکر بڑی چیز ہے اللہ کو تھینکس کہے انسان روایات میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے رب میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں جبکہ شکر تو تیری طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے ایک رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا جبکہ تو نے اعتراف کر لیا کہ اللہ تری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے میں قاصر ہوں ہر سانس پر دو شکر ایک یہ کہ وہ اندر چلا گیا اور دوسرا یہ کہ وہ خیریت سے باہر آ گیا شکر انسان کے لیے زندگی کو بہت خوشگوار کر دیتا ہے ورنہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ پر ہم اتنا الجھتے ہیں کیوں اس کے کی شکر ادا کرنا ہم کو یاد نہیں رہتا موس <عَزِيمٌ> علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے اس نے تم کو فروغ کی لوگوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا کر رکھتے تھے اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی وہ ان تاز نہ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا ل ان شکر تم اگر تم شکر گزار بنو گے میں اور زیادہ نوازوں گا وہ لفر تم اور اگر تم نے قفران نعمت کی ان نا اضرابی ل شدید تو میری سزا بھی بہت سخت ہے شکر صرف زبان کا کام نہیں ہے تھینک یو کہہ دینا یا الحمد کہہ دینا اب امیجن کیجئے کہ کسی کو آپ نے بہت خوبصورت سلک کا جوڑا دیا انہوں نے آپ کو زبان سے تھینکس کہہ دیا اب کیا ہوا ایک دن آپ ان کے گھر ملنے چلی گئی تو آپ نے دیکھا کہ وہی قیمتی سلک کا جوڑا جو آپ نے ان کو دیا تھا ان کی مائی اس سے ٹاکی لگا رہی ہے زمین پر تو کیا یہ شکر ہوا شکر یہ بھی ہے کہ جس کام کے لیے جو چیز دی گئی ہو اس کو اسی کام میں استعمال کیا جائے تو ہماری آنکھوں کا یہ شکر ہے کہ جس کام کے لیے دی ہیں کہ اللہ کی آیات کو پہچاننا اللہ کے کلام کو پڑھنا اسی میں استعمال ہونی چاہیے ناشکری یہ ہے کہ جس کام کے لیے دی گئی ہوں اور جس نے دی ہوں اس کی مرضی کے خلاف استعمال کی جائیں بلکہ اس کی مخالفت میں استعمال کی جائیں اللہ نے زبان دی اپنے رب کی حمد کرنے کے لیے اچھے کام کرنے کے لیے مخلوق کو مخلوق سے جوڑنے کے لیے مخلوق کو خالق سے جوڑنے کے لیے اب کیا ہوا شکر تو بہت دور رہ گیا یہ زبان استعمال ہونے لگ گئی اللہ کے خلاف اللہ کے بارے میں طرح طرح کی بری, بری بری باتیں کہ یہ کیوں کہہ دیا فلاں رول کیوں بنا دیا یہ تو سمجھ نہیں آتا اور اللہ تو نازب باللہ متاثب ہے اور پرجڈسٹ ہے فرمایا کہ جو یہ کام کرے گا انا عذابی لدید عذاب بھی میرا بہت سخت ہے وکالا موسا اور موسی علیہ السلام نے کہا اگر تم کو فر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں قوم نوح آد سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیر شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کو کیا کہیں گے آج کی اصطلاحات میں ہم لوگ کہتے ہیں نا ایگنوسٹکس یا اسکیپٹکس یہ اسکیپسزم بڑی چیز ہے شک عمل کو کھا جاتا ہے جس چیز میں انسان کو شک ہو جائے انسان اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا اور اللہ کی کتاب ہدایت پہ اگر شک ہو جائے تو پھر ہدایت کہاں سے اور ملے گی قالت رسول ان کے رسولوں نے کہا اف اللہ شکن کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے یہ بہترین انداز ہے قرآن کا دیکھیں قرآن جو ہے وہ انسان کی فطرت کو اپیل کرتا ہے عقل تو ہو سکتا ہے سو دلائل دے دے کہ اللہ نہیں ہے اور لوگوں نے کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں عقل ایک طرف ہے قرآن تو بات کرتا ہے انسان کے نیچر سے کہ تم اپنی فطرت کی گہرائی میں ذرا جھانکو عقل کو ذرا ایک طرف رکھو اور بتاؤ کہ کیا تم کو واقعی میں اللہ کے بارے میں شک ہے بڑے بڑے ایتھیسٹ جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مے گاڈ فار می اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اف اللہ شک فاطر سماواتی والد کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کر دے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے اچھا تو لاؤ کچھ سری صنت ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں مگر تم ہی جیسے انسان لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے ماکان بزن و اللّہ فلی تو اور یہ ہماری اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں سند لا دیں سند تو اللہ ہی کے عزن سے آ سکتی ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے جو ازیت تم ہمیں دے رہے ہو ہم ان پر صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے تب ان کے رب نے ان پر وہی بھیجی ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو وستفطہ ہو انہوں نے فیصلہ چاہا تھا و خواب بكل جبار تو یہ فیصلہ یوں ہوا کہ ہر جبار دشمن حق نے منہ کھائی كھائى مم ممورى جہنم اور اس کے بعد آگے اس کے ليے جہنم ہے وہ یوسخا مما سدید وہاں اسے پیپ والا پانی پینے کو دیا جائے گا گندا پانی آپ دیکھیں یہ جو پس ہوتی ہے نا کتنی تھک ہوتی ہے اس کو کوئی پینے کو دے اگر تو کیسے گلے میں اٹکے یا تاجر ہو وہ زبردستی گلے سے اتارنے کی کوشش کرے گا وَلَا یقاد ہو مشکل سے اتار سکے گا لیکن پیاس کی شدت اتنی ہوگی کہ وہ پیپ بھی پی جائے گا پس بھی پی لے گا خون ملا پانی بھی پی لے گا یا <الْمَوْت> موت ہر طرف سے اس پر چھا رہی ہوگی بنکلے مکان وماں ہوا بے میت لیکن مرنے نہ پائے گا وہی عذاب الغلیز اور ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو پر اس قدر بھوک تاری ہوگی کہ وہ بھی عذاب کی طرح ہوگی وہ کھانے کو مانگیں گے تو گلے میں پھنسنے والا کھانا دیا جائے گا جب وہ پانی مانگیں گے تو ان کو گرم پانی لوہے کی سلاخوں پر دیا جائے گا بہت دعا کرے اللہ اجرنی من النار اللہ مجھے آگ سے نجات دے دے مسل الدینہ کفروب ربہم مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ اعمال وم کرماد نش تت تت بہرفی یوم ناصف ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کیسی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو لا یقد رونا کسب الاشعی زال کہلال البعید وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل سکیں گے یہی پرل درجے کی گمراہی ہے اعمال کی بات کی جا رہی ہے کفار کے اعمال کی ایسی ان کی مثال ہے جیسے کہ راکھ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے نا کچرے کا ڈھیر کچرے کے ڈھیر میں سے تو پھر بھی کوئی تلاش کرے تو کچھ نہ کچھ چیز نکل ہی آتی ہے لیکن راکھ کے ڈھیر میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلتا کچھ نہیں سیلبج ہو سکتا تو یہ ان کفار کے اعمال کی مثال ہے قیامت کے دن کہ یہاں تو لگتا ہے کہ بڑا وزن ہے ان کے کاموں کے اندر بڑے بڑے کام پیرامڈس بھی بنا دیئے تو اللہ کی نظر میں کیا ویلیو ہے ان کی راکھ ڈسٹ کی طرح ہیں بالکل کوئی وزن نہیں کوئی وقت نہیں ان کی ہاں کوئی کسی کا کردار بنا دے زندگی سنوار دے اخلاق نکھار دے لیکن شہرت نہیں ہوتی نا ان کاموں کے اندر تو کافر تو شہرت والے کام کرنا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس کی بنیاد میں اللہ کو راضی کرنا ہے ہی نہیں صورت توبہ میں بھی ہم نے بات کری تھی کہ ایک کھائی ہوئی کگر کے کنارے پر وہ عمارت کھڑی کرتا ہے تو جو انہوں نے کام کیے کام ہی نہیں آئیں گے ان کے وزن ہی نہیں ہوگا ہم سورہ کہف میں پڑھیں گے ان کے لیے تو ترازو کھڑا بھی نہیں کیا جائے گا لال قاحت بلا البعید یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے حدیث میں اور قرآن میں بھی یہ مضمون آتا ہے کہ کفار جو کچھ کرتے ہیں اس کا صلاح ان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ کفار جو کوششیں کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ مسلمان بہت بہت کوششیں کرتے ہیں نہیں کامیاب ہوتی تو اس کی ایک وجہ یاد رکھیں دیکھیں ہم کو تو رزلٹ اورینٹیڈ بننے کو نہیں کہا گیا کہ تم نتیجے دیکھو ہم سے یہ کہا گیا کہ تم کام دیکھو تم جاب اورینٹیڈ بنو کہ کام ہو رہا ہے یا نہیں اگر دنیا میں نتیجہ نہیں نکل رہا تو اللہ کے پاس تو نکلے گا اور یہ کفار اگر آج یہاں کامیاب ہو رہے ہیں تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو کوئی اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کی دلیل تھوڑی ہے وہاں کچھ نہیں ہوگا ان کے لیے جو کچھ کرتے ہیں سب کا سلا یہاں دے دیا طرح ان اللہ خلقت سماواتی بالحق کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے بعزیز وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے ایسا کرنا اس پر کوئی دشوار نہیں برز و اور یہ لوگ جب اکھٹے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے ابھی قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے فقالبر تو کہیں گے اس وقت وہ جو دنیا میں کمزور تھے ان سے جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے تھے اب یہ کون ہے ضعیف اور یہ کون ہے تکبر کرنے والے ضعیف کیا بوڑھوں کو کہا جا رہا ہے کیا بیماروں کو کہا جا رہا ہے کیا کمزور لوگ نہیں کم پیسے والے لوگ نہیں ضعیف کہا جا رہا ہے کمزور قوت ارادری رکھنے والے لوگوں کو ویک ویل پاور کمزور ایمان رکھنے والے لوگوں کو کہ کون لوگ تھے یہ جانتے تھے کہ جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں نا یہ ٹھیک ہیں نہیں گناہ تو ملے گا لیکن عادت اس قدر ہو گئی تھی گناہوں کی کہ طبیعت نیکیوں کی طرف آتی نہیں تھی تو چاہتے تھے کہ کوئی انسان ہمیں ایسا مل جائے جو کہ ہمارے ان گناہوں کو جسٹیفائی کر دے یا یہ ہے کہ وہ کہے کہ کوئی بات نہیں تم گناہ کرو ہم تم کو بخشوا لیں گے تو یہ جاتے تھے اپنے پیروں کے پاس اور اپنے سرداروں کے پاس اور کہتے تھے کہ بھائی تم ہم کو بخشوا دینا تم ہمیں بچا دینا یہ تکبر کرنے والے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی خدائی میں شریک سمجھا تھا یہ کہتے تھے ٹھیک ہے تم ہماری خدمت کرو ہم تمہیں بچا لیں گے جیسے آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ فلان فلاں جو ہیں جب قرآن بتاتے ہیں یا قرآن سناتے ہیں تو ہمیں بڑا ہی سکون ہوتا ہے بالکل ڈر نہیں لگتا اس لیے کہ وہ قرآن کو مولڈ کر کے ان کی زندگی کے حساب سے بتا دیتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں وہ ہی صرف قرآن میں سے سنا دیتے ہیں حق نہیں سناتے تو یہ کیا ہے یہ اپنی کمزوری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے بجائے یہ چاہیں کہ قرآن میں تبدیلیاں ہو جائیں ان کا ذکر ہے وہ کہیں گے انا کن لکم تبان فہل انتم مغنون من اذا بلّہ من شعی دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو یہ ان کا انداز دیکھیں چونکہ دنیا میں بھی خود اللہ سے کبھی ہدایت نہیں مانگی تھی اللہ سے انہوں نے نہ محبت کی تھی نہ دوستی کی تھی نہ ولایت کی تھی نہ اللہ سے رابطہ قائم کیا تھا نہ اللہ کا کلام کبھی پڑھا تھا تو دنیا میں چونکہ اللہ سے دوستی نہیں کی ہمیشہ انسانوں ہی کا رخ کیا انسانوں ہی کی طرف دیکھا انسانوں ہی کو وسیلہ بنایا تو قیامت کے دن بھی اب اللہ سے نہیں بات کر رہے ان انسانوں کے پاس ہی جا رہے ہیں اپنی درخواستیں لے کر کے تم ہمیں بچا لو عذاب سے وہ کیا جواب دیں گے قالو لین صواین اجز نا ام صبر مالانا میں مہیس وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے اب تو یکساں ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں وقال الشیطان اب یہ آ گیا سب سے بڑا مجرم سب سے بڑا بہکانے والا لیکن ایسا بھیس بدل کر آتا ہے کہ سب سے پیارا یہی لگتا ہے سب سے اچھی اس کی ہی باتیں لگتی ہیں اب وہ آئے گا کب لما قدی الامر جب کہ معاملہ چکا دیا جائے گا یعنی کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے رحمان کی بات ماننے والے رحمان کے ساتھ اور شیطان کی بات ماننے والے شیطان کے ساتھ اب وہ برا بھلا کہیں گے اس کو کہ تم نے مروا دیا نا ہمیں تو کہے گا ان اللہ واردہ کم الحق اللہ نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ سب سچے تھے وہ وارد اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے وہ تو میں نے خلاف کر دیا صاف کہہ دے گا کیوں مانا شیطان کیا کہتا ہے یا مرو ہوں بسوئی شیطان حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا بے حیائی کو آرٹ بناؤ بے حیائی کو انٹرٹینمنٹ کے نام پر پیش کرو بے حیائی کو بولڈ کہو کانفیڈنس کی دلیل سمجھو تو ایسے باتیں کرتا ہے ایسے ایسے وعدے تو کہے گا میں نے تو خلاف ورزی جی کی اپنے وعدوں کی اور ماکان علی علی کم بن سلطان اور دیکھو میرا تم پہ کوئی زور تو نہیں تھا کوئی پکڑ دھگڑ کے تو میں تم کو کوئی کام کروا نہیں سکتا تھا اللہ ان داؤ تو بس سوائے کے کہ میں نے تم کو انویٹیشن بھیجا تھا پکارا تھا ہر گناہ جو ہوتا ہے کفر کا دعوت نامہ ہوتا ہے اپنی زندگی میں ہم دیکھیں کہ ہمیں کہاں کہاں سے انویٹیشنز آتے ہیں کس قسم کی مجلسوں کے کس قسم کی محفلوں کے ہمارے پاس دعوت نامے انویٹیشنز آتے ہیں اگر گناہ کے مجلسوں کے ہیں تو یہ شیطان کی طرف سے انویٹیشنز آ رہے ہیں انداو میں نے تم کو دعوت نامہ بھیجا تم کو پکارا پھنستا جب تم لی تم نے قبول کر لیا تم نے کہا ٹھیک ہے ہم ضرور آئیں گے فلاں تلومو نی. تب مجھے مت ملامت کرو وہ لومو ان فسکم اپنے آپ کو ملامت کرو تمہارا قصور اٹس یور فالٹ اٹ واز یور چوائس تمہارا ڈسیشن تھا تم کو شوق تھا تو ٹھیک ہے اب اپنے آپ کو بلیم کرو و ماں انا بے مصرخی کم یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں وما ان تم بے مصرخی اور نہ تم میری کر سکتے ہو اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک کر رکھا تھا میں اس سے بری و ذمہ ہوں ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے اب اس کے برعکس کیا ہے وہ ادخل اللہدینہ آمنو داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے وام الاصوالحات اور جنہوں نے نیک عمل کرے جنات باغات میں تجری میں تاخل انہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں کیسا تصور آتا ہے لگتا ہے پکنک اسپاٹ ہے فراغت بے فکری ریلیکسیشن ہر چیزوں کی ابنڈنس بحتاط مزے ہی مزے ہیں ایشی ایش خالدین خوین ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں بے ازن رب اپنے رب کے حکم سے تحیت فیحہ سلام وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا علم طرح کیا تم دیکھتے نہیں کئی فادر رب اللہ کیسے بیان فرماتا ہے اللہ مثلا مثال کل متن کلمہ بتن طیب کی مثال کیسی ہے کلمہ طیب کی مثال کشرۃن طیبہ جیسے کہ ایک اچھی ذات کا درخت اسلوحا صابتن جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے وہ فرو حافظ سما اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں تو تی اکلحا کلین بزن الامثال یقرا صلاحم یتون ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دے رہا ہے یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق لیں اب یہاں پر ایک مثال ہے اور اس سے دراصل بتانا یہ ہے کہ کلمہ طیبہ جو کہ ایک بیج کی طرح ہوتا ہے جب وہ انسان کے اندر جاتا ہے اس کے دل میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ انسان کی شخصیت میں کس طرح کی تبدیلی لے کر آتا ہے اب آپ دیکھیں جیسے ہم اپنی زمین میں بیج ڈالتے ہیں تو اگر زمین کے اندر کیڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے بیج خراب ہو جاتا ہے نا بالکل اسی طرح یہ جو ایمان کا بیج ہے یہ دل میں جاتا ہے اگر دل میں نفاق کا کیڑا لگا ہے یا دنیا کی محبت کی بیماری ہے تو ایمان کا بیج نکھر نہیں سکے گا یہ شجر طیبہ نہیں بن سکے گا تو دل کی صفائی اسی لیے یقینی دل کی صفائی بہت ضروری ہے اس کے بعد پھر اب کیا ہے ایک یہ پورا درخت بن گیا آپ ایک درخت کو تصور میں لے کر آئے ہرا بھرا اور کیسا درخت ہے تو تی اکلاہ کلین بے بیہ ہے ایور گرین ہے اس پہ خزاں نہیں آتی ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے کہیں آپ جا رہی ہیں سڑک پر اور آپ کی نظر پڑتی ہے ایک درخت پہ کھلا سایہ دار خوبصورت پھلوں سے لدا ہوا درخت آپ کا وہ راستہ نہ بھی ہو تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اس کے نیچے جا کر بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کو ایسے ہی بندے مومن کی شخصیت ہوتی ہے خوبصورت پرسکون سایہ دار لوگوں کو اس سکون اور اطمینان دینے والی کہ دل چاہے کہ تھوڑی دیر میں ان کے پاس جا کر بیٹھ جائیں اور کیا حال ہے اس کا اصل و حادث اس کی جڑ بہت مضبوط ہے جیسے کہ درخت کی جڑ جتنی مضبوط ہوگی شاخیں اتنی ہی بلند مومن کی جڑ کیا ہے تقوی خلوص توحید مضبوط اس کی جڑ ہے جتنی جڑ گہری ہوتی ہے اتنا ہی اس کا عمل خوبصورت ہوتا ہے اور بلندی کی طرف کوشاں بلندی درجات چاہتا ہے وہ دنیا کی گن سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے پیٹینس سے بہت بلند بہت بالا اللہ کی طرف اس کا دل اٹکا رہتا ہے اپنے رب ہی میں اٹکا رہتا ہے اور کوئی موسم ہو نیکیاں ہر وقت کرتا ہے یہ نہیں کہ مشکلات ہیں تو نیکی چھوڑ دی اور اچھے حالات آ تو نیکیاں شروع کر دی نہیں ہر وقت اپنا پھل دیتا رہتا ہے لوگ درختوں پر پتھر مارتے ہیں نا اور کس درخت پر پتھر مارے جاتے ہیں بتائیے جس پر پھل لگا ہوتا ہے ٹنڈ منڈ درخت پہ تو کوئی پتھر نہیں مارتا اسی طرح تنز یا تانے یا دل دکھانے والی باتیں انہیں کو سننے کو ملتی ہیں ایسے ہی مومنوں کو کہ جن کے اندر خیر ہوتا ہے جن کے نیکی کے اعمال ہوتے ہیں ان کے اچھے اعمال نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن جواب میں مجھے بتائیں درخ کیا کرتا ہے کبھی ایسا ہوا کہ درخت کو پتھر مارا اور وہاں سے ایک پتھر آیا جواب میں درخت تو کبھی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا آپ اس کو پتھر ماریں گے وہ جواب میں پھلی دے گا آپ کو تو مومن کیا کرے اس کے اندر تو برائی ہوتی نہیں نا کوئی کچھ بھی کرے وہ بہرحال بھلائی کی بات ہی کرتا ہے خیر ہی چاہتا ہے ان کے لیے فرمائے و یقرب اللہ سیلا الحم یدک کرون اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے انسانوں کے لیے تاکہ وہ سبق حاصل کریں آج کل ہم سنتے ہیں نا پلانٹ موٹریز درخت لگاؤ اس سے ہوتا کیا ہے ماحول کی آلودگی دور ہوتی ہے اور بارشیں زیادہ ہوتی ہیں یہی کام مومن کا ہے جب مومن کسی ماحول میں ہوتا ہے وہ اس ماحول کو پیوریفائی کرتا ہے امر بالمعروف نہیں انل المنکر کے ذریعے سے اور جب ماحول صاف ستھرا ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت برستی ہے وہاں پر جیسے کہ بارش برستی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے تو اسی طرح مومن یہ سارے کام کرتا ہے واقعی جو کہ درخت کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کام کرنے کا کیا ہے ماحول میں آج کل انٹلیکچوئل پولیوشن ہے اسلام کے خلاف شکوک ہیں شبہات ہیں زہر آلود باتیں ہیں ڈسٹورشن ہے تحریفات ہیں اور اگر ماحول زہریلا ہو اور بارش برسے تو کیا بن جاتی ہے ایسڈ رین بن جاتی ہے نا فائدہ نہیں دیتی تو اللہ کی رحمت آج کیوں نہیں ہمیں فائدہ دے رہی اللہ کی رحمت ہے لیکن ماحول بہت گندا ہے آج انٹلیکچل جہاد کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو صحیح تصویر جو ہے وہ دین کی دکھانی ہے وہ مسل و کلیسطن اور کلم خبیصہ کی مثال ہے من فوق ما لحا من قرار. کلم خبیثہ کی مثال ایک ناکارہ درخت کیسی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی استحکام نہیں سب اللہ الدین آمن و بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی و یضل و یفعل اللّٰه ما یشاء ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے اللہ کو اختیار ہے جو چاہے وہ کرے احادیث میں شجر طیبہ کی مثال آتی ہے کھجور کے درخ سے کتنا سیدھا ہوتا ہے نا مستقیم ہوتا ہے بالکل اور پھل اس کا میٹھا ہی ہوتا ہے اور ہر وقت لگتا ہے یہ جو بات یہاں فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں ہی میں مومن کی مدد فرماتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اب دنیا میں جو نیک عمل پر قائم رہا ثابت قدم رہا تو وہی منکر نکیر کے سوالات کے سامنے بھی ثابت قدم رہ سکے گا اپنی قبر کے اندر آپ دیکھیں کہ جب بہت تیز ہوا چلتی ہے تو وہی درخت کھڑے رہتے ہیں نا کہ جن کی جڑ بہت مضبوط اور گہری ہوتی ہے دوسرے درخت جو ہے وہ تو گر جاتے ہیں جن کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی بالکل اسی طرح جب موت کی آندھی چلے گی تو وہی لوگ ثابت قدم رہ سکیں گے کہ جنہوں نے اپنے رگ رگ میں اس کلمہ طیبہ کو بسا لیا ہوگا ست ہی نہیں ہوگا سپرفیشیل نہیں کہ بس زبان زبان سے نہیں جب ہم پر پینک آتا ہے کوئی مصیبت آتی ہے بعض ہم اپنے گھر کا فون نمبر بھول جاتے ہیں تو وہ موت کی مصیبت وہ ایسے ہی اتلا اتلا کلمہ ہمیں یاد رہے گا کبھی نہیں یاد رہے گا جب تک کہ ہم نے اس کا تقاضہ پورا نہ کیا ہو اس کے تقاضوں کو مان کر اس کو زندگی میں عمل کی شکل میں بسایا نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچتا ہے یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں یہ آدمی جو تمہارے اندر نبی کے طور پہ کھڑے کیے گئے تھے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے وہ کہتا ہے وہ اللہ کے سچے رسول ہیں وہ فرشتے کہتے ہیں تمہیں یہ بات کس نے وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھی تو میں ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی مومن بندے کا یہی جواب ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یثبت اللہ الدینہ آمن بالقول ثابتی فل الحیات دنیا و فل آخر و یف اللہ ما یشا اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفرانے نعمت سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں ان سے کہو اچھا مزے کر لو آخر کار تمہیں پلٹ کر دو زخی میں جانا ہے قل باد الدین آ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے یقیموا الصلاۃ نماز قائم کریں و ينفقوا مما رزقناهم سرا وعانیہ اور جو کچھ ہم ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوست نوازی ہو سکے گی حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور ہوگی اور برہان ہوگی اور نجات کا باعث ہوگی اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو نہ اس کے لیے نور نہ اس کے لیے برہان اور نہ اس کے لیے نجات ہوگی قیامت کے دن اس کا انجام قارون فرعون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا اللہ الذي خلق سماواتی و الردہ و انزلہ اما اللہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا وہ ان نعمت اللہ لاہ تو ان ال کفار اگر تم اللہ کی نعمت کا شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرہ ہے نعمت کہا ہے ساری نعمتوں کا ذکر نہیں ہے ایک نعمت ایک نعمت بھی اتنی ہے کہ اگر ہم اس کو گننے بیٹھیں ہم گن نہیں سکتے بلکہ ان نعمتوں کا نعمت ہونا ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے ایک نعمت لے لیجئے۔ مثال کے طور پہ پانی کا پینا آپ پانی پیتی ہیں وہ گلے سے اتر جاتا ہے آرام سے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی نعمت ہے کبھی ان لوگوں کو دیکھے جن کو تھروٹ کینسر ہوتا ہے ایک گھونٹ پانی پینے میں ان کو منٹوں لگ جاتے ہیں ایک گھونٹ اور وہ رش کرتے ہیں ان کے اوپر کہ تم لوگ کیسے آرام سے کھا لیتے ہو تم کیسے آرام سے پی لیتے ہو تو ایک ایک نعمت اور کبھی گن سکتے ہیں کہ کتنی دفعہ ہمارے گلے سے پانی آرام سے گزرا کتنی سانسیں اٹکے بغیر آئیں ایک نعمت وہ بھی ہم نہیں گن سکتے کہاں ساری نعمتیں وہ تو بڑی چیز ہے حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے تین رجسٹرز ہوتے ہیں ایک گناہ کا ایک ثواب کا ایک نعمت کا قیامت کے دن چھوٹی سی نعمت سے کہا جائے گا کہ تو اس کے اعمال صالحہ میں سے اپنی قیمت لے لے تو وہ اس کے تمام اعمالِ صالحہ کو اٹھا لے گی ایک شخص آئے گا وہ کہے گا اللہ سے کہ اللہ مجھ کو تو بس میری عبادت کا سلا دے جب وہ یہ کہے گا تو ایک نعمت آئے گی سب عبادت لے جائے گی تو ہم تو اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا بس اللہ سے یہ ہمیں دعا کرنی کہ اللہ ہمیں یہ سکھا دے اب ایک شکر گزار بندے کا ذکر وہ افقال ابراہیم اور ربجا الحاد البلد آمن و جنوبنی و بنی یا الاسنام یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ف من طبیانی ف ان ہو منی تو جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے فمن آسانی ف غفور و اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً در گزر کرنے والا مہربان ہے پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسا دیا ہے پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں وج الفتم منسی تحویل لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دے ور ظُخم منتمراتی لا اللہ اور ان کو کھانے کو پھل دے شاید کہ یہ شکر گزار بنے اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سب مانگ رہے ہیں پہلے ایمان کی دولت مانگی ہے اپنی اولاد کے لیے اور اس کے بعد دنیا کی نعمتیں ہم کیا کرتے ہیں ہم عام طور پہ دنیا تو بہت مانگتے ہیں اپنی اولاد کے لیے لیکن ہم آخرت نہیں مانگتے کہ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے تو ان سے راضی ہو جا رب بنا اے ہمارے رب انکا کا ما لما نقفی وما نعلن پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اب یہاں پر ان کی کیفیت آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی کہ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو اسماعیل علیہ السّلام اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو خانے کعبہ تو بنا ہوا نہیں تھا روایات میں آتا ہے کہ بس ایک ٹیلا تھا بنا ہوا تھا وہاں پہ نہ پانی تھا نہ ویجیٹیشن تھی نہ آبادی تھی کچھ نہیں تھا بس ایک درخت کے نیچے چھوڑ کر چلے ہیں تو انسان اللہ کے کہنے پر یہ کام تو کر لیا لیکن بہرحال دل میں تو ایک حوق اٹھ رہی ہوگی کہ کیا بنے گا ان کا اور کیا ہوگا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو نے یہ کیوں کیا اگر اولاد کو دین کی خدمت کا موقع مل رہا ہے اور یہ خود دین کے راہ میں قربانی دے رہے ہیں تو خود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی ناشکری بھی نہیں کرنا چاہتے لیکن دل کے اندر وسوسے بھی آ رہے ہیں تو بہترین بات کہ اللہ تو, تو جانتا ہے جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں بعض دفعہ انسان کا اپنا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ الفاظ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ابھی جو میں دل کی کیفیت ہے وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہی تو اللہ جانتا ہے وما یقف انف الردی ولافما اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمانوں میں الحمد للہ وحابلی القبر اسماعیل و اسحاق شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے ان ربی لسمی و دعا حقیقت یہ ہے میرا رب ضرور دعا سنتا ہے ابراہیم علیہ السّلام کی دعا سنی رب حبلی منصوالحین انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھ کو سال عطا فرما اولاد میں سے جب وہ ہجرت کر رہے تھے کتنے سال بعد اللہ نے دعا سنی اب جب یہ ستاسی سال کے تھے ایٹی سیون کے تو ہم کہتے ہیں نا دعا کر کے ہم کہتے ہیں اللہ سنتا ہی نہیں تم نے چھوڑ دی دعا کرنی نہیں اللہ سنتا ہے اس کا وقت ہے جب وقت آئے گا اس دعا کا ظہور ہو جائے گا اس شکل میں جو ہمارے لیے بہترین ہے اللہ نے دعا سنی ربی جالنی مقیم الصلا ومندری ذریتی اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی یعنی ایسے لوگ ہوں جو کہ نماز قائم کریں رب بنا و پروردگار میری دعا قبول کر اب یہاں آپ دیکھیں دعا کے آداب بعض دفعہ ہم پوچھتے ہیں کہ اپنے لیے پہلے دعا کریں یا دوسروں کے لیے پہلے دعا کریں پہلے اپنے لیے جالنی مقیمت صلاحی مجھے نماز قائم کرنے والا بنا پھر اولاد کے لیے رب بن اق فرلی ول ولدیا ولینا یوما یقوم الحساب اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دے جس دن حساب قائم ہوگا یہ بہترین دعا ہے تمام مومنوں کے لیے دعا کرنی چاہیے بعض دفعہ ہم جب قبرستان کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ قبر پر کتبہ لگانا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا رشتہ دار کدھر دفن ہے تو پھر ہم کیسے جا کے اس کے لیے دعا کریں گے یہ ہماری محدودیت ہے کہ ہم دعا ایک کے لیے کرنا چاہتے ہیں اللہ کی تو شان رحمت اور شان غفاری لامحدود ہے ہم کیوں چاہیں کہ ہم واحد ایک کے لیے دعا کریں اپنے رشتہ دار کے لیے کیوں نہ ہم سب مومنوں کے لیے دعا کریں اللہ ہمارے رشتہ دار کو بھی انشاءاللہ تعالی بخشے گا اور باقی مومنوں کے لیے بھی بخشش کا فیصلہ فرما دے گا تو ہم بعض دفعہ بہت تنگ نظر ہو کر سوچتے ہیں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور یہ دعا مانگنے کے لیے بھی مغفرت چاہنے کے لیے مردے کی ضروری نہیں ہے کہ مردے کے گھر جا کر بیٹھیں ہم جہاں ہوں جدھر ہوں ہم یہ دعا کر سکتے ہیں ولاح سب اللہ غافل اما یا ملود اور یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو انما یوا خر و حمل یومن اللہ تو ان کو ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب کہ حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی محت عینا مقن ایر لا یارف اف ادت وم ہوا سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے نظریں اوپر جمی ہیں دل اڑے جا رہے ہیں کیا لفظی تصویر ہے جو قرآن کھینچتا ہے قیامت کی کیا انسان پر پینک کی کیفیات تاری ہوں گی پریشانی ودر الناس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے آپ ان کو ڈرائیے یوم یاتی العذاب جب عذاب انہیں آلے گا ف یقول اللزی نہ اس وقت یہ ظالم کہیں گے رب نہ اخر نہ الا اجل قریب اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مولت اور دے دے نجب دعوت کا ہم تیری دعوت پر لب بیک کہیں وہ نہ اور ہم تیرے رسولوں کی پیروی کریں جواب کیا دیا جائے گا اوللم تکون اکسم تم من قبل من زوال کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ہم پر تو زوال آنا نہیں حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تم کو سمجھا بھی چکے تھے انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں لیکن ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا انکانا مکر تز منہ الجال حالانکہ ان کی چالیں ایسے غزب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز گمان مت کیجئے کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے یوم غیر الردی و سما واتو برض اللہ قہار ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے حاضر ہوں گے مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو کہ میدے کی روٹی کی طرح ہوگی اور اس میں کسی کا کوئی جھنڈا نہ ہوگا حضرت رضی اللہ علہ نے پوچھا اس وقت لوگ کہاں ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلے سرات پر وہ ترل مجرمینہ یوم ازم مقرر فل اسفاد اس سست مجرموں کو دیکھو گے زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے سرابیل وم من قطران تارکول کے لباس بچ من جو ہوتا ہے نا سڑکیں بنائی جاتی ہیں جس سے جو لپک کر آگ پکڑتا ہے اس کے لباس ہوں گے وہ تخشا وجوہا <النَّار> تارکول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شولے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے لیجزی اللہ کلّا نب سما کسبت ان اللہ سری الحساب یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی ہا را بلاگ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے سب کے لیے اس جہنم سے بچانے کی فکر یقیناً ہمیں ہونی چاہیے نہ صرف اپنے آپ کو بچانے کی دوسروں کو بھی جس جس کو یہ پیغام سنا سکتے ہیں یا سنوا سکتے ہیں ہمیں تو بھرپور کوشش کرنی ہے ہاتھا بلاغ الناسی ول یون دربہی ولی یالم و انما ہو وا الٰوں واحدونک ولی یا پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں ولاخر و داوانہ ان الحمد للہ ہیرب العالمین دعا کر لیجئے